شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے اس روز بہت سے چہرے یعنی لوگ ذلیل ہوں گے سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے دہکتی آگ میں داخل ہوں گے ان کو ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا ایک سخت خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ مفید غذا بنے اور نہ بھوک میں کچھ کام آئے لس می ہے لیا فی ہے آئی نری ہے سر فوبری بہت سے چہرے یعنی لوگ اس روز شادما بھی ہوں گے اپنی محنت کے بدلے پر خوش بہشت بری میں وہاں کسی طرح کی لغ بات نہیں سنیں گے اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے وہاں تخت ہوں گے اونچے اونچے اور کٹورے قرینے سے رکھے ہوئے اور گاؤ تک یہ قطار کی قطار لگے ہوئے اور نفیس مسندیں جگہ جگہ بچھی ہوئی افلا وإلى السماء رفعت وإلى الجبال نصبت وإلى الارض سطحت تو کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ان مل بہ ت پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم تو نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو تم ان پر ہووغا نہیں ہو ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا تو اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا بے شک ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے پھر ہمارے ہی ضم ان سے حساب لینا ہے